مارا دادا جاپی سار داخ زمزم کے اب نے بال و باز کو دا ذکر کرے شروع نہ ہو رض مجمل ذکر کرنے دے آلامی یعنی کرے پاری نہ ہو, ہو کہنے چلے رہا از اسلام مکی مال زمین دا دیر سرادی تیرے کرے میں اسری پہ آویں زم زم بیسکو بس امن تو 40% احکام صرف ویز کرے ثورک سمجھا اقوت الرسول اللہ کے محابہ نبی نے سنت ویلو ماخذ زیر صرف وگس دی دار ایک تا چھیم نبی نے کہا انھا وبار انھا طعام تومن اننا مبارکۃ انھا طعام تام من دابۃ ذمذ ذات برکت علو بو انھا طعام تام ذات دی قبولیت یبو کان کارن ورکے پھر پسند تمڑائی دادا اب نورو طعام کار ورکے کسم چرے تمڑائی انھا طعام تام ذات طعام چھ کی زیادت موجود تھی نہر قسم بمار شفاجہ قسم بار مسترد رت د کی ذکر گئی ما او ظما لما شو ربا ما ازن زم ما ازن زم لماشربا وبدا بندم کافی کید کی ہر حاجت تفارچ بکم نے کم حاجت تفار وانتے کہ بیماری دے زاری دے پانی نور ہواجی کو ہواجی تفارا ما ازن زم لماشربا معن دار وبدا دا حاجت تفار وس گرج مقصد تفارا جے کم مقصد رو روایت ام ایمن ما ثقرا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کہن قد تو و رات شر جب شکایت نبی نے سمجھا کہ تو لے گنا چوگے تو شکایت کرنے کا سننا عادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا قضا ال عام اعظم اعزاز بہ وقت برابر گیا زم زمتا شب الصباح کے داغے نے بے ووس کری۔ تعالی وہ بے سکد وقت سرد وقت بے سکد دیر کر کے عمرہ کا مقام ثولان دیکھو ارس وے رہ کام دارگ اللہ وشفاء من اللہ عمر قسم لامع الدراری حاشبان بے موجود تھی ذکر حافظ ذکر کری دیگان لوات دیان اللہ اتنے ذکر کے مانا ذکریاں سے فست دے تحقیق نہ دا ذکر دلوات نہ دا بیان دا حافظ نہ امام بخاری با مناثت فضلت دا بے زمزم کی خدا روات تراوڑا سرحی روات جدو پر شروع تنے ذکر نکو آجب تلے حافظ ہے تاجو کو دا محافظ دا دینا پر اسرح نہ کمروات کی بخاری نے کہہ رہے اسرح دے فضیلت دا بیان ضمن کہ چاذب دے دا بیان کافی نکڑے نے کہ مقصود فضیلت دا بیان ضمن دیکھو کمروات صریح حافظ فضیلت کی روضہ دا بیان نے کہتے ہیں فضیلۃ والا اے عجیب حافظین کہا تا جو محافظ دانور کا صاحب کچھ ڈاکو تیر کروانے سے صریح رواۃ تو کچھ روضہ نے بل اسرح رواۃ نے سے فضیلت دی کی دیوجنا مقدمہ ہے لائک رضی ما ما اللہ من وسلم بہتر چراٹ کے خلاف دے بعد دو بھی چنا دا دنیا دی ماؤل کو دے نقل دا دا کو سرنا ما عندو مہتر دیمہ القوسر لودا حدیث پر استدلال کی پیش کی علم مخالفت ذکر تو سن حافظ میکدا درہی الفاظ کی کرے کرے شروع سے نا اہل تاکید کار و جزاب مہتر دیمہ القوسر نا دا مہتر وہہ کا بدلنے کی پیش کی لا حدیث امام زقانیم سے بڑے مسئلے کی اداب مہتر دیمہ القوسر نا حدیث کے لیے امام صاحب جس طرح الدین بلخینی اغم دا حدیث پیش کرنے پر مسئلے کے کہ ذا ما القوسر نا بتلی وجہ استدلال حرکر جبریل فرحین دا شق صدر کی اوپر جنت قدار اوڑی سر کی تالے دا جنت سم جابی تستم من زہبی نمتن و ایمانہ اور سم قصر زمزم دا معلوم شاہ چی جنت نے تالے دا ضرور آوڑاو بیرانوڑی دا جنتنا او پکار کو قصر دے پا افضل المیاہ بانی معلوم ہے چا افضل المیاہ دو طوری دنیا حتاں کنما والقصر نم دا بہتری دی والقصر نم ذکر ایک اتفاق حدیبانی وقلہ سممہ بسلوب بس مائزمزم انزینا دا اجتنبات تھی شدہ صاحب ایرام رلی امام ذرقانیم دا ذکر گئی کہ اہلک تحقید بستدار شدہ بہترین مائزم سرنا وستدل علی حادی الحدیث حدیبانی وقلہ حتنا کی جداد مائزم سممہ جنا شا ذکر گئی بہتر ہو بو کی اگوی چراپا دے پما کل نمبر کسی ماںم نمبر کی ماں ما اوسل او بے شنا بنیرومی سرین بے درودینید دنے دیم سرین بے نگدی سمہ باپن انوار ہے ان سے باقی دانور ہے سمہ با کرنہرہ قداسنہ اولک رجب کی الصاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم او بے جہ متری ما زمزم دری متری کی ما القوسر رما درری ما النیر دمی سر او بے باکی انہرہ سیدا چدا لقد ذكره في جز الم القوسرن بهذلی با ما جاء في زمزم في فضیلت زمزم ما لا شك ان احاديث وارد اپ فضیلت زمزم کے آب زمزم کی کو وزر او کہ امبار جبرئیل سلام قد کی رضی اللہ اپ حکم بعد لسقیا اسماعیل علیہ السلام اور قرن اسماعیل السلام او حاجر رضی اللہ عنہ داگی دم اور یہ مستری بکری ان ارسل مالک قال قال ابو طالب قال ابو ذر يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرجث في وانا بمكه النبي صلى الله عليه وسلم في سرش او ما کے چھت ما قال بمکہ لو مکہ معزمكم بازی کرتے بھی دیورات راج نے پھر بھی تو مہانی بدرجانہ الحجیمہ متخلاف میں چلے بمطاف طور ذشامل اور ہم جانا تھی بھیجے نماز اگر بیت نو بحرال مقام کا دشق او دشق قصدر عملم قدر مقام کشئ ہو او انا پی مکہ خطورت شامل دی انا پی مکہ دوہ مقام آزمہ کی فنظر جبرید یاکوش جبرید دا سمان ولی فرج سک پی فترکی متعارف باندی دو راتنا انو دو, دو خبر دو اشارہ حکمت یو دید اشارہ قصم چسد کھل بے خارق العادت قید راتنا جبرید اسلام خارق العادت کی داری میراج واقعات کو چیزی دار خار فارمنے پدی مار دین تو سنی بیل استاتا سوچدا سچ جس میں شریف دے آغا تیرے کلاشو او بے یوزے کاں ستان کے استاش تینا کو تیرے کلی شی بے یوزے کی ففرج تذری تیرے کلاش نہما ہم کدہ بعید جنا لا جتھے انسان لو پادی کیو رو وذگے تذگے تے دارا لانے و انسان لو دار پار دیچے تے اونتہ جام سا داں مسالور تی کی ففرج ترگت یمانو سینا زمزم ابو سرویمای زمزم دامکام ترجمے ہے مرمدال دا جی لگا غسل پاکار کے پاس دنیاہ وانی وشی دیوین دتندر کمای زمزم بانی ثمجا بیتن امام سرجدین ابن خینیہ وجد قذل سمداوی یحال کلا پاوی دنم ویندرا شوب پاکارن دا لچ دانی پاب کرم یا اہل کوثر ویندرا سین مرمدال صدا مال کوثرن می ترجمے ثمجا بیتن من ذابن استعمال الطرق مانند اینندا طب عند له و قاعده مکیده او من کذل الندا مجلمن ورکه دائم استماع رسول الله علیه و سلم دین سنن یاد گرفته انا در این طال با قلم این را به پیش را وارد طالب است ثم جاء بثمن ذهب بن راود جبرئیل تعالی دستور نامه تل الحکمت و ایمان حکمت علم و ایمان حکمت علم مؤترا الحکمتہ جدد دیوシナ چلا سبب دای نما دیمانو پا پرہا ویلا ویلا را پسن دما کیس ما تبو بی جو کہ بتا سما خذ بی دی میرے زما لاق پارج بیر سما دنیا او دا سب صدر تو در شویلے مظاہر مشور دلے دلے یودر کوڑی پاری پالکی لا نہ پر دی چن سنا ما کے وان رہی کی رہی دو دو او اذے بہیندو بعثت کی لکھا حافظ ذکر کئی اذیرہ فرجے اثر زوار پہیت نے ٹھوانو او سی اور دریم دا بہیندو ذو کی معراج تحذیر فل واقعات میں حجرات پہ اثر نے ٹھوانو چھ اوا عقب واقعات میں معراج ہر جے نو سماعت نے خازن سماعت دنیا ان جبل و خازن دت مان دنیا بچنے دیر میں کہتا افتح اور مدال کہ اباب اذیرہ بار باب دیر دی چنداں خطری دی اندرتا اندر اس قوم میں برائی لے کتن کے جی فلسفہ قدم ہوئی اضی برات پہ اور عبداللہ ابن عباس جی نے کہا کہ نوار فلسفہ رسما کہا کہ اس قوم پہ اول کلا مارے ہے جبریل بھی اجازت ترشدنے نبی سے بھی اجازت نے کافر تو کبھی سراب سے سن دلتی جی. ہوتا اپ چن جدید فلسفہ ہوئی او جمهور مفسرین کے بارے ادار قتل دی. قدر قائم من من پر شری زمزم اور ماس کروکنی پیجا سلاما دی آب زمزم وشرباوغا قائمون میز کرو حال دارش داولارو وجل سلال محمد شید حمدن بھی ہی ذکر کرد اوبوک والارس کن مزرون اولارو بس کسی دی ذکر شاری منا کردی دا نا اللہ شربان نا حدوبم قائم ومن شربا فلسفی اور حرار کی دا مزر نیدی بلکہ دا دی و سکمیل دارے شفاظ دی وجہنا پولارے داد دو مقام شو اور کمچر علیہ شبن قائم کم نے یو جواب دار شو کہ دا مستو سنالی دا گئے نا اپا حکم پا مائے خیر متبرک ہو دے و دا متبرکہ جی لکا مائے لوزو شو مائے زمزو شو یا غنہی تیبی دا یا نہی شبکتی دا یا نہی اتنا, اتنا دو تنزیحی دا اما قدر جواب بازی گرفی دکان لے علیہ رہو نصابیت دی یا غنہی دا تو کب آ لازم فق حرفا کرما ترچی عاصم نے ما دار وقت شابین ذکر کر قسم کا کرما ما کھانے میں الا بعیر انکار کو شرب قائمن کرما انکار کو شرب قائمن قسم میں محمد علیہ السلام اگر وہ پانی اور قبضے کے بولا اس کرے اور نا ذکر کے عالم دراری والا انکار کرما دیو جنا چدا نہ رات شرب قائمن حاضر لیکن دا دا دا دا بے خوش او من دیوکا بعد دوانے بوز گلی ماہا کارسنو کی آلہ تاریخی دوام دیوی دکھرات نمالوی کی دا بود رویت چاکم مولوی دے پر وقت دیا کرمو بانی آلی بن عباس سے نبیر صلی اللہ علیہ وسلم راگے آب زلوم تھا فنظرہ خوشو او صل اللہ رکھا چین بے راگے آب زلدو توبو مطاربہ اکرلا مولو ورکلی داگی نمسلم رواد گن راژی داد دلی بن عباس سے سب ہزار حج تمہت خراب یو تو اب دے او یو سائدا او غتواب او سائد عمرے داخل دی فتواب او سائد حد کیلا دعائیں میں 300 مسل او کنا بتائے کہ فقار میں ثواب ہیں جی دی او سائین دی دعا پھنوا سائن للحد او دعا پھنوا سائن للعمرہ کلا مسرد امام ابغانی رحمۃ اللہ علیہ دا ثابین او ذا مریض صاحبوں نو اناں میں یعنی کلوہ ذکر کیڑی روا داریدا ذو نہورت حسن حسین رضی اللہ عنہما داریدا نو تا طوافین وصالتین سبطراۃ رسالت الحقذا داریدا عبداللہ بن مسعود النہونا برکہ مجاہد عبداللہ واحد۔ وطاب لهوا طوافین وصالتین من حق الہدۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کم قائنین چی جائمی سلاسی چیزی رفات سوافی واحد دے فدیم ذکر شو فدیم اما اللذین جمعو بید الحج والعمر فإنما قاف و توافم دیو توافق دا داریف مستقی نسی عموزی کرکلو چی دام آول دے بالاتفا کل بس اختلاف لیکن صریح جسی کی قافو ضمیر دیت راجی ثابت تفرواتو کی جفر صابو وہ او دی او معتمیعین او وہ وہ مقارنین دی وہ وہ مفردین دی ثابت لکحشاہ اللہ رحمت رضی سابت درے تواف عزید نبیر السلام اور دنوں جو تواف وطلورند دل حجیبان جکل نبیل سم قدیم مکہ گنروات کی دارا دی درے پلسن تاریخ دل حجیبان نے پہ گنروات کی دارا دی یہ نبیل سم فرور صاحبوں پڑھنے در درے در پلسن حجیبان در دل حجیبان البتہ دا او او سنت کی یا لسن تاریخ دا, دا, ہو. دا ہو. او اور مت ہو یوگا تواف دو امرے کی فرضو پر تواف دو حج او سائے دو امرے او پر سائے دو حج ناقی دو توافہ دو سائنکوئی برکنی داقی ستوافی رکنی دو او زدی توافی رکنی یو ناقا پرجی نفس نفس دو نور توافن نمرا تو حناب تاوین دازی کرکی چاوین قائل دو توافے ندی سائن انما توافو توافم واحدا توافو کدی دا ہر یو دفار یو توافو تکل واحد جازیم تواف و تواف و مواحدا تواف یو شان توافو انہیں کو ما بیند تواف تو عمری تو تواف دا حچ سپرنو وہ شو تو یو دے پر شو تبن دے سپرن پر گنشتہ دے تواف کو دی تواف تو دوانا دو پار دو دو دو یو شانتی مدرین تابیل و حاضر اولا موناء محمود الحسنان تک بیندی ذکر کی چاگر تواف لیت تحلیل عنیت احرامین یو اندما تواف و تواف و مواحدا تواف و قارنینو یو تواف دقا جو تاوین تایید ترمیزی کا حد موجود ہے با حل منہ جمعان ترمیزی کی دادیت موجود ہے با حل منہ جمعان سیاست ترمیزی نے مارے بھی چمالات توافی حد تحلیل نے حاصل دار چھو دی دا و تبتعینو لیت تحلیل دو تواف اپڑیو حرام دم و دا غیل پارے تواف او سائے وقل حرار سے دین زلی حرام قڑے رو دا حج واتن بانے دا او سایہ نافل فرزران تے ایک قارنین یو طواف پر طرح تحلیل دے حرامین دا دو دوار حرامین تے یو زبان پہ اصل حسن تاریخ بانی آزاد او دالی سو طواف للاحرامین بین بین یو تک نرال اترلمز الحجیمہ نے طواف و, و, و نیت دی عمرہ کدی میقات نو دواب عمرہ او کلو حلال دے پ اعظم دے احرام آزاد تعال دل کظم ز الحجیمہ نے داغ تحلیل دا سفر فرزران نے نماں رہا حدیث مکی کی طرف منا لا رحی یہاں کا یہاں مکانی کو قتلوا نے بندا بندا بندا بندا بندا بندا بندا بندا اللہ تار کی جدا حجاج نیو سلسلسلس قفی عبد الملک مروان تلقنا محاصر کرے ودامتی معظمی دا کتال دا عبداللہ بن عمر رضا جنگ جاری اگر محاصر کرے ناوی تی کتال واقعی شی تا با بان شی دا سقالی منشا وروا قمتا قطیصار خینا خوی وقال جواب رکو عمر عبداللہ بن عمر رضا فرحرج رسول اللہ صلی اللہ وطرح نفید صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ چی احتمال دا مل اور احثار نظر پر میں شریکین انا بحالۃ خیر قال سبحان الواقف قما بين النبي الرسول الله بیت اللہ غیر بین وہ بیت بیت کوئی ذری واقف ہے حل قما واقف حال ہمیں جما ہمیں بیت اللہ کے نافلو كما قال رسول اللہ ہو کم من دم احثار دم بالال کو جان بحلال اب قالوا ما نظر اب قالوا كما قال رسول الله وكما قال النبي الرسول سلام کہ تحلیل دے پس دمنا او دایت من سبقت قانا لکن فی رسول اللہ صوتن حضرتن سم مقالا بے اویل خرزامن تخیطاقی اوش ہے دوکن انی قط اوجد تو انویتو دوکن کا دو چی معنی توکن اسنا ما عمرتی جی حجا لاؤ خیلات دو عمری وا معنی توکن دو عمری صد حجم سم مقادمہ ریرا میں کمت چیمہ زمین تب حطا برہم آتاوکن واحدا تو پیش تو آپ معاہدہ عبد اللہ اور تفصیل دار سے دا دا دا دا و و مروان سرا دو بن ملک بلا دو بانے دوڑے تو ہے عبداللہ نے متے زمانوں تو ہے ان الناس کا حالو بیرو کے تارن خلق درمیان کی قیدن کے دے جان ایک منگیری کو کتاب بن کلی میں تو لانا سرکار از مزا فقال کارکان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ حضرات نے اذان اصلہ کبل شم ومقادرین میں بن کے ابکم مشاندار کارج کر نبی رسال سلام چلا دم الاحسان اللہ ولدی ہزار حلال ولدی زتو قوم تاسلہ خلق زمان کا خطاب اناوریدی تمرے اوپر مانے تمرے اوپر صومبرہ بیراو تفل منزل نہتے اذا کان فی ظائل بذا ظاہر بذا تشراو صلی اللہ علیہ وسلم قال ما صام الحج <سؤال> والعمر الا وان کے حرام سے اب حالت قنی کر دے الاحرام پر حافظ تفر مست کم بنائے کے احرام دو عمریدی اگر مناہد احرام کا حج ما صام الحج اور عمر پیدباد سے الا واحد نذر میں پیدبار تحلیل دو دم لے خالصرا تابع اِلَّا و شا بعض من د حرام کے ف بعض تحليل صسلام حند دیثار کے اوم تم د خدم دی د او دکم ان قاذاجب کا حجان معمرري بمر کوواقومم چې د تو حجممرريسا اه حجان اشترااق بقدر د ظان س لا جا س د خد مقامنا اس ووز لم ي على زار ولم ن سیمار مرش راہ تری قال وقال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث سن اذ اصنع كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لكم اني قزت عمره فكان بيذار بيذار كما صليت حجت شعاب قد جمت حجته معاملتي وحدها جنكم مقددا الافتراء حين قدم فطاف بالبيت بكثه صاد الفجر فطاف على ذلك ذلك الفجر وقت اختصار <تصفيق> فطاف و؛ وبالصفا والمروہ ولم يزل على آذار كولم يحل منه امن شيء نحر منه حتى يوم النحر ما نذر ولم يزل على ذلك على الطواف والسعي نعم ولم يزل على آذار کہتے ہیں ان قال نحر و نکولم يحل من شيء حتى فرمانے کا لحر دم طلحاز رب دانا شو فلم والنحر وان كان دار دعوتنا يسالوك يسارنا ولم يحل من شيء حرم منه نظر هلاك شيء حرام قدوان بسبه حرام ولم يحل قلنا مساتك عن يوم النحر دفع فرق بين الطرق قالوا ما كلب ونحرت كل ورش شو ورش داخل للنحر وهلك وراء ان قذا طواف الحج والعمره وثناء ان الحج والعمره او وزاما قامك کا راتواف رات دورہ دے کہ دو کی دوافو دوافو دوافو لے دے دا لیکن بعد اللحد او بعد الحجر معنا لا یقینو قدو جان قد قضا اذا ادات پر ثواب دا حج او عمرے داڑو پر ثواب ہے واسا جاتا ہوا اپ دے عمرہ دے بعد اللحد ولحرقو ناداد دور ثواب ہے نہ حج عمرے نہ کافی شو نام دلی دے فقہی قائل واحد عمرات متوازر پر ثواب ہے ول ثواب بدو موقصلت رکلے سنگ پرسا دا کی اجو چھراہ دے فقہ تے دا ذکر کی تو نہرش کرے جواب اگر تواف دے بعد یوم او اور بادل دی اگر لفظ گورا اَجَؤُکُ تُمَامَ رَتِّی حَجَّن ثُمَّ قَادِمَ فَطَافَ بِرَحْمَتِهِ وَاحِدَةَ ہر بزا چھ چیز زے تبا ایتن دگہ تو آکھے قدمی ثُمَّ قَادِمَ فَطَافَ بِرَحْمَتِهِ وَاحِدَةَ او زادی نے باجے وی لو قران کن تضا طواف الحج وارمی کے دے سی اپ نا چھ مراد دے طواف ہمدا تواف قدم دے اخلی ورا دے اخلی ہمدا محفظ آرادا اخص مرشتر الحج من الطریقہ دو سوئے وقم درشم سے بھگو رہا آخر کی بھگو رہا وقال ماشا عن الحجر ومی اللہ واحد سمشتر حج من قرآن سم قدیم مکہ فتافر اما توافم واحدا ردیر معلومی شدید مرات توافر دا میں توافر دون بھئی سم قدیم مکہ فتافر اما توافم واحدا فتافر اما توافم واحدا درین بے بھگو رہا تو ریت ریت خیر قلم يحل من بابو اللہ حسن باب منزل کی بابر صاحب مین سبھی ایسا ازاں سماء کہا ان شانو ما واحدا وشدکم انی قد و جبت حجتن عمرتی حل منهم احتا حل یوم النهر واحدا وقارن انقولوا لا نحل حلنا نتوکا وطواف واحدا یوم نتخل مکا یہ معرفی کیا کہ یہ توافی بھی انتظاری توافی بزوم تحتا نتوکا وطواف واحدا یوم نتخل مکا تو مکیتا اسی شما کیتا حسیدت جا سیاہ درواز تا دیبان جلالات میں مرات دینا، وران قد تو الحج دی و دا مرتدا آخر آخر کر طواف کر دراتا تو حج نجا تو حج تو او اول بانا طباف ہے او وسلم بس سواری آرام سے